وقل الحضی حجی محمد الله عليه وسلم وشر المور محد و اللہ من ومری وحل العبدانی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح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 دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو انتالیس میں ہم صورت الطبہ کی آیت مبارکہ ساٹھ نمبر اس کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً سیونٹی تھری منٹس گفتگو کی تھی اور ہماری وہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب اور ٹیون ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے زکوات اور صدقہ کی فرضیت اور اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں میں نے زکوات کے حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اس کی اہمیت اور فرضیت کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ زکوات ادا نہ کرنے والوں پر قیامت والے دن کیا عذاب ٹوٹنے لگا ہے اور کیا اللہ تعالی کی طرف سے ان پر وعید ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں نے بیان کی تھی آج ان اللہ تعالیٰ اسی کے دوسرے حصے کو ڈسکس کریں گے مسئلہ نمبر 95 فائیو بی اور اس کا عنوان ہے زکات و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فقی احکام و مسائل زکات و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فقی احکام و مسائل سترہ علمی پوائنٹس کی شکل میں میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور اس میں چھوٹے چھوٹے تقریباً ستر کے قریب مسائل فکی احکام و مسائل اس میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی بھائی سترہ جو علمی پوائنٹس ہیں یہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں اور یہ الل ٹف ایٹرینڈم نہیں ہے بلکہ ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ زکات کے فکی احکام و مسائل لوگوں کو سمجھ آ جائیں کیونکہ یہ مشکل ترین ٹاپکس میں سے ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے کتابیں بھی اس طرح اویلیبل نہیں ہیں تقریر میں بھی لوگ کئی ایک موضوعات ہیں جن پر ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ لوگوں کی روٹی روزی ان چیزوں کے ساتھ وبستہ ہے اس لیے وہ بیان نہیں کرتے وہ آپ کو آج ان اللہ تعالی اندازہ بھی ہو جائے گا بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی میں ان اللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے مکمل ریفرنسز اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان اللہ ان کے نمبرس علمائے ہرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئر بنتے ہیں اور عربی کتب شائع ہوتی ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ بھی مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے بھائیوں آج کا لیکچر انشاءاللہ ایک ویڈیو بک بن جائے گا زکاط کے فکی احکام و مسائل کے اعتبار سے اور یہ لیکچر بھی منکرین حدیث کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صورت توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں زکات کا اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے مصارف کیا ہے زکات کے وہ بیان کیے ہیں لیکن نہ تو زکات کا نصاب آیا ہے کہ کس پہ زکات فرض ہوگی اور نہ ہی اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ کتنے پرسنٹ زکات دے نہیں ہے اس کے بغیر تو آپ زکات دے ہی نہیں سکتے تو اس کا سورس پھر ہمارے پاس اسی کتاب اللہ نے ہمیں گائڈ کیا ہے سنت کی طرف میں یوتح الرسول فقط رس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی سورت النساء عائد نمبر اسی تو زکات کے جتنے فقی احکام و مسائل ہیں الحمد یہ صحیح السناد احادیث سے ثابت ہیں اور اکثریت پر اجماع امت ہے اور جب اجماع امت کسی مسئلے پر ہو تو اس سے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے اس قرآن پاک کی واحد اتھینٹسٹی اجماع امت ہی تو ہے کہ امت نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا ہے اجماع کے حوالے سے میری ایکسکلوسو گفتگو ہے مثلا نمبر 31 کے نام سے چالیس منٹ کی گفتگو اس میں میں نے اجماع کی حجیت اور اس کی مثالیں بھی بیان کی ہیں میں نمونے کے طور پر دو احادیث بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اس میں بھی بیان کی پہلی حدیث موقوف امیر المنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک کال ہے المصنف ابن اب شیبہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب البیو چیپٹر میں بائیس ہزار نو سو انہوں نے کوفے کے قاضی شرح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کریں اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کر اگر سنت میں بھی نہ پائے تو پھر امت کے اجما میں دیکھو کہ امت کس چیز کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر سکتے ہو اور اگر نہ کرو تو تب بھی درست ہے اجتہاد تو یہ بنیادی طور پہ چار چیزیں ہیں کتاب اللہ سنت اور اجماع یہ مین ایبسولوٹ تین دلائل ہیں اور چوتھی چیز جو ہے اجتہار وہ ایبسولوٹ نہیں ہے ریلیٹو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا مجھے بھی پوری امت کے لیے اجتہار کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے کتاب السنت کے دلائل کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں بارہ اسی طریقے سے المصدر للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ اکثر جو ہماری یہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں یہ حدیث پیش کر رہی ہوتی ہیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ اپنی جماعت بتا رہے ہوتے ہیں اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے یہ پارٹیاں بازیاں نہیں ہیں جو یہ جعلی قسم کی پارٹیاں بناتے ہیں اور سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور ان کے امیر بنائے ہوئے یہ جماعت مراد نہیں اس سے مراد ہے امت کی مین اسٹریم اجماع امت میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہے تو اس جماعت سے مراد ہے امت کی پوری اجماعی جو تھاٹ ہے اس کو اجماع کہا گیا اس پہ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے گا یہ سترہ کا عدد میں نے ڈڈکٹ کیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی جو رکتے ہیں وہ سترہ ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیوں کا اجماع ہے دو فجر کی چار زہر کی چار اثر تین مغرب اور چار ایشا یہ جو سترہ فرائض بنتے ہیں اس کی نسبت پچھلی طرح بھی میں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھائی اہل تشیو آپ کیوں کہتے ہیں اہل تشو تو تین نمازیں پڑھتے ہیں تو بھائیو اہل تشو تین نمازیں نہیں پڑھتے اہل تشیو بھی پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں زہر اور اثر کو جمع کرتے ہیں اور مغرب اور اشاع کو بھی جمع کرتے ہیں تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ زور اور عصر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو اسے زہریل اور مغربین کہا جاتا ہے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں تین چار طرق اس کے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سولہ سو انتیس نمبر اور سولہ سو نمبر جس پہ امام نوی نے صحیح مسلم میں باب بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ ہزر میں بھی عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں گاٹے ہی نہ فٹ ہو جائے پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے بات اہل سنت اہل تشیدوں کی نہیں بات امام کائنات سید اللہ قرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین العالمین و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی فرقہ واریت کی لانت کو چھوڑیں فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کے چار تقبیریں پڑھ کر دفنا دیں تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو میں نے نمبر بتایا صحیح مسلم 1629-1633 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے زہر اور اثر کی نماز جمع کروائی پہلے چار پر زہر کے پڑے پھر چار اثر کے جماعت کے ساتھ اور پھر مغرب اور عشاء کی جمع کروائی تین مغرب کے فرض اور چار عشاء کے اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس علی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پریشانی تھی تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہیں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 96 میں ہجری جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ابن عباس کے شاگرد تھے تو ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ تابعی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا تو کیوں کیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے آسانی پیدا ہو جائے ہری علیکم بالمؤمنین کم الرحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے لیکن مولویوں نے یہ فیسلٹی ہم سے چھین لی اور اس سے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا ہاں یہ بات درست ہے اس کی روٹین نہ بنائی جائے کبھی کبھار کوئی جمع کرتا ہے روٹین بھی اگر کوئی بنائے اس میں فتوا کوئی نہیں لگے گا ایون ایون ایون اہل تشیعوں کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ پانچوں نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں یہ صرف جائز ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں افضلیت یہی ہے کہ پانچ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں لیکن اگر کوئی ان کو جمع کر لیتا ہے فجر کو الگ پڑتا ہے زور اور کو جمع کرتا ہے اور مغرب اور عشاء کو تو یہ بالکل اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اس پر بھی اجماع ہے یہ میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا کیونکہ یہ کافی سارے اس پہ کامنٹس لوگوں کے آ رہے تھے میں نے کہا کہ اسے شروع میں ہی میں کلیئر کر دوں اب اللہ کا نام لے کر سترہ علمی پوائنٹس ہم شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہ مسلی علی محمد وعلی محمد کما صلی ابرحیم مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلی محمد کماب اور تا ابرحیم اوالا علی ابرحیم مجید علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے امری سال لیونریس تو سال میں ایک دفعہ زکات دینا اس پر فرض ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کا اہل تشیعوں کا جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں حنفی مالکی شافعی ہمبلی اور اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے اندر چاہے وہ زیادیہ فرقہ ہو اصن عشری ہو سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکات دے دے گا تو پھر کمس یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکات دے گا ادروائز وائز آپ نے پچھلی دفعہ سورت الطوبہ کی ایڈ نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکس میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر ان کے پیٹوں کے اوپر جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اس حوالے سے ایک موقوفن صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ میں انٹرنیشنل ابنی کے مطابق 632 نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس ایک سال تک پڑا رہا تو اس پر زکا دینا فرض ہے امام ترمزی رحمتہ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکات دے گا کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا اگر وہ بارہ مہینے چاند کے اعتبار سے کمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر دسویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکات نکالے گا اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکات دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں رمضان کے علاوہ بھی آپ زکات دے سکتے ہیں جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکات دیں گے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار نو سو چار مسلم میں دو ہزار سات سو سات کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی اعمال کے ثواب کو دس سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے چونکہ رمضان میں ثواب امال کا بڑھ جاتا ہے سات سو گنا تک اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا رہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک میں زکات نکالی جائے چوپڑیاں نالے دو دو ٹھیک ہے جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابود کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا کمری سالوں کا کیونکہ ہم تو جو ہے وہ آ, شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے ہیں. ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اچھا بھائیو اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکات پیشگی بھی نکال سکتا ہے یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لیں اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے. اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائیڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے اگر سال بعد اس کی سپوس چالیس ہزار بن رہی ہے تو بارہ مہینوں پر ڈیوائیڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکات دیتا رہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اس پر اجماع موجود ہے اور امام ترمزی احمد اللہ لے ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل کے مطابق چھ نمبر اور ابود میں اور امام نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکات پیشگی بھی کی جا سکتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکات واجب ہے ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکات نکالنی ہے یہ تینوں چیزیں یہ ان شاء اللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس میں میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار چار سو چون نمبر حدیث یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً دو صفوں پر اور تقریباً زکات کے اسی فیصد مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بہرین کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ یہ نصاب بتایا ہے اور یہ زکات مسلمانوں سے لینی ہے غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے ایک ہزار چار سو کے اندر اسی فیصد مسائل رکاو کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں دوسری حدیث ہے ایک ہزار چار سو انسٹھ صحیح بخاری میں ہی صحیح بخاری میں ایک ہزار چار سو تراسی اور ایک ہزار چار سو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں دو ہزار دو سو تریسٹھ دو ہزار دو سو اور اس کے علاوہ ابھی جامعہ ترمزی میں سنم ابی دود میں سنم نسائی سنمبن ماجا الموتما مالک مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ للہ زکاعت کے احکام و مسائل موجود ہیں ان کی روشنی میں اور اجبۂ امت کی روشنی میں کل دس چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے دس چیزیں اب میں یہ دس کی دس چیزیں بیان کروں گا تیزی سے اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا نمبر ایک نمبر دو ان کا نصاب وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع ہوتی ہے اور نمبر تین یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی کتنی زکات نکالنی ہے ان چیزوں پہ نمبر ون سونا گولڈ گولڈ اگر کسی کے پاس بیس دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکات دینا ضروری ہو جاتا ہے بیس دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور ایک تولہ گیارہ اشاریہ چھ چھ چار گرام ہوتا ہے گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48 87.48 پوائنٹ فور ایٹ ستاسی اشاریہ چار آٹھ گرام جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکاط دینی ہے کتنی دینی ہے ڈھائی فیصد اور ڈھائی فیصد نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو چالیس پہ تقسیم کر دیں تو ڈھائی پرسینٹ آ جائے گا چالیس پہ تقسیم کرنا ہے. دوسری چیز وہ ہے کرنسی روپے کی شکل میں ڈالر کی شکل میں پاؤنڈ کی شکل میں ریال کی شکل میں کسی بھی شکل میں کرنسی کرنسی چونکہ سونے کا اکویلنٹ ہے انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ چالیس بکریوں سے شروع ہوتا ہے وہاں چالیس بکریوں سے زکار شروع ہوتی ہے اور یہ لوگ 38000 ہزار جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکات بتا دیتے ہیں ان اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایک ہے لہذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام اور اس پہ بھی چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی ادا کرنا ہوگا تیسری چیز ہے چاندی اگر کسی کے پاس ہو جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں تو چالی کا چاندی کا نصاب ہے دو سو درہم پر پانچ درہم چاندی کا نصاب دو سو درہم پر پانچ درہم ہے تو یہ آج کل کے دو سو درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ ساڑھے باون تولے چاندی بنتی ہے اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولہ لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب اس پہ بھی چالیسواں حصہ دینا ہوگا چالیس میں تقسیم کریں گے یا ڈھائی فیصد نکال لیں چوتھی چیز ہے مال تجارت مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے یا میڈیکل سٹور ہے اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس جب تک اس پہ زری زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکات نہیں بنتی وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر کی جائے ورنہ کوئی نہیں لیکن کمرشیل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا آم آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں زکات نہیں لگے اللہ تعالی کو تو आप दे सकते अपने سکتے اپنے آپ تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے سیونگ کے طور پہ ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی چالیسواں حصہ زکات دی جائے گی پانچویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو کھجور کی پھل کی فارم میں تو اس پہ بھی زکات ہے اور اس کے لیے جو تھریشولڈ پوائنٹ ہے نصاب ہے وہ ہے پانچ وسط ایک وسک جو ہے وہ ساٹھ سا کے برابر ہوتا ہے اور ایک سا جو ہے وہ چار مد کے برابر ہوتا ہے اور ایک مد چھ سو گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد پانچ وسک جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے سات سو بیس کلو گرام تو سات سو بیس کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی اس سے یہ چار گنا ہے دس فیصد زکات ہے اور وہ اس صورت میں دس فیصد ہے اسے عشر بھی کہتے ہیں کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارامی ہو زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو جس میں اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو تو پھر عشر دیں گے دسواں حصہ سو میں دس روپے تو یہ سات سو بیس جو ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں دس کے اوپر تو یہ بہتر کے جی اس میں سے زکات نکالنی ہوگی اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے شراب کی جاتی ہے جو اس میں بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا آپ خود بھی اس میں خرچہ کر رہے ہیں تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا اوشر دینا ہوگا یعنی پھر زکات جو ہے وہ پانچ فیصد رہ جائے گی اس طرح دس فیصد اس طرح پانچ فیصد چھتی چیز ہے شہد شہد پہ بھی اوشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے دس مشکیزے اگر شہد ہو تو اس میں سے ایک مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی آج کل چیزیں ساتویں چیز ہے اونٹ اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں ایک نمبر کہ پانچ سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے پانچ اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی پانچ سے لے کر چوبیس اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی اور وہ کیا نکالنی ہوگی ایک بکری دینی ہوگی نارمل بکری ایک یہ زکات بنے گی لیکن جس جیسے ہی پچیس اونٹ ہوں گے تو پچیس سے لے کر پینتیس تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پینتیس اونٹوں کے اوپر ایک سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے آٹھویں چیز ہے گائے اس طریقے سے پینتیس کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں آٹھویں چیز ہے گائے یا بھینس بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے میں نے اجماع کی رجیت مسئلہ نمبر تھرٹی ون میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی تیس گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی اس سے پہلے زکات کوئی نہیں اور جس کے پاس تیس گائے ہوں تو ایک سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا اور جس کے پاس چالیس ہوں تو وہ پھر دو سال کا بچڑا اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے نویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں ان پہ بھی زکات ہے جس کے پاس چالیس بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی چالیس سے کم پر شروع نہیں ہوگی چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک صحیح بخاری ایک ہزار چار سو چون نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر ایک بکری زکات دینی ہوگی چالیس بکریوں سے لے کر ایک سو بیس بکریوں تک جس کے پاس ہے اور ایک سو اکیس سے لے کر دو سو تک ہو تو پھر دو بکرییں دینی ہوگی اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے دسویں چیز ہے دفینہ رکاج یا مادنیات یا زمین میں سے نکلا ہوا مال اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکلا ہے یا مادنیات نکل آئے نمک نکل آئے آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل ہے تو اس پہ بھی زکاعت ہوگی دفینے کے اوپر زکاط سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ زکات ہے اس میں اور وہ ہے بیس فیصد سو پہ بیس روپئے پانچواں حصہ دفینے کے اوپر یعنی کہ وہ سو روپے کا مال ہے تو بیس فیصد دینا ہوگا پانچواں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے مادنیات کے اوپر ہے اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکاط اس کے اوپر ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ یہ مشکل ترین ٹاپک ہے کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں پاؤنڈ کی شکل میں یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل میں تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایک وینٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایک وینٹ لیا جائے گا یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا نمبر ون بارٹر سسٹم تھا بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین مثلاً دو کلو گندم دے کر ایک کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے اشیاء کے بدلے اشیاء اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں ابھی بھی تبت سائٹ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائز تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا یعنی کہ پیسے دے کر مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں اور اس وقت دو بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی نمبر ایک دینار جو گولڈ کا سونے کا کوائن ہوتا تھا سونے کا سکا دینار کہلاتا تھا اور چاندی کا سکا درہم کہلاتا تھا سلور کوائن کیونکہ یہ دونوں پر دھاتے ہیں قیمتی دھاتے ہیں اور سونا تو خصوصا جس طرح لکڑی میں دیا جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئرس پہ جس کی الیکٹریکل ہنڈریڈ پرسینٹ ہے یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لگ سکتا اس کو چاہے زمین میں ایک ہزار سال کے لیے بھی دفنا دینا سونے کو زنگ نہیں لگتا اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے آپ سب سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا اسی لیے سونا ایز اے को اڈاپٹ کیا اچھا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو بیس دینار جو گولڈ تھا آج کل کے ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور اس زمانے کے دو درہم چاندی جو ہیں وہ آج کل کے ساڑھے باون تولے چاندی بنتا ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا ان کی ورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک تھی اور یہ نسبت ایک سات کی بنتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے سات گنا مہنگا تھا ایک تولے سونے سے آپ سات تولے چاندی خرید سکتے تھے یا سات تولے چاندی سے ایک تولہ سونا خرید سکتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال زیادہ شروع ہو گیا اور چاندی ابسلیٹ ہونا شروع ہوگی ناپید ہونا شروع ہوگی حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں چاندی ایز اے کرنسی استعمال نہیں ہوتی سونے کی بنیاد پہ ہی اسٹیٹ بینکس جو ہیں پوری دنیا کے وہ روپیہ چھاپتے ہیں تو وقت کے ساتھ, ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوتی چلی گی اور اب یہ صورتحال ہے آج کی ریٹ میں 23 اگست 2014 کو پاکستان میں چاندی کا جو تولے کا ریٹ ہے تقریباً ساڑھے سات سو روپیہ ہے اور سونے کا تولے کا ریٹ ساڑھے اڑتالیس ہزار روپیہ ہے تو وہ نسبت جو آپ آل صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک اور سات کی تھی اب وہ ہو چکی ہے ایک اور پینسٹھ کی تو بہت فرق آ چکا ہے اس لیے کہ وہ ایز اے ریفرنس چاندی استعمال نہیں ہوتی اب کرنسی کے طور پر سونے کو پوری دنیا نے سٹینڈرڈ مان لیا ہے یہ ہے وجہ اچھا جب یہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے جس زمانے میں تو یہ پوری دنیا کے اندر سکا چلتا تھا کیوں کہ جو سونے کا سکا ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ سیدھا اس کی ویلیو اور اس کی فیس ویلیو یہ برابر ہوتی تھی یہ دو ہی قیمتیں ہوتی ہیں ہمارے نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک نے اتنا سونا نہ رکھا ہو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سو روپے کا جو ہے یہ نوٹ اس کے پیچھے اتنا سونا ہے لیکن اگر سو آپ کو سو گرام کا کونے کا سونے کا کوئن دے دیا جائے سکا وہ آپ پوری دنیا میں کہیں لے جائیں اس کی ویلیو وہی وہ رہے گی انٹرنسک ویلیو اس کی پوشیدہ ویلیو اور اس کی فیس ویلیو اتنی ہی ہوگی پوری دنیا میں کہیں لے جائیں سونے کو وہ اسٹینڈرڈ ہے پھر ہیومن ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اٹھارہویں سدی کے اندر جب یہودیوں نے بینکنگ کا سسٹم شروع کیا ایک پوری نیگیٹو سازش کے تحت اور انہوں نے لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھ کے کہا کہ بھائی سونا تو چوری ہو جائے گا آپ ہمارے پاس رکھوائیں ہم حفاظت کریں گے اس کی اور پھر لوگوں نے کہا سونا اگر آپ کے پاس ہوگا تو بھائی ہم لوگوں سے لین دین کیسے کریں گے تو انہوں نے کہا ہم اس طرح کریں گے آپ کو ایک ریسیپٹ ایک رسید اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے آپ اس سرٹیفکیٹ کی گارنٹی ہماری ہوگی پیچھے سے ہم اس کی بنیاد کے اوپر آگے جو ہے وہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم اس کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو اس سرٹیفکیٹ اور ریسیپٹ کی بنیاد پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں سونا ہمارے پاس پڑا رہے گا تو لوگوں نے دھڑا دھڑ سونا ان کے پاس رکھوانا شروع کر دیا شروع شروع میں تو یہ تھا جتنا سونا تھا اتنے کا سرٹیفکیٹ نکلتا تھا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سرٹیفکیٹ زیادہ چھاپنے شروع کیے تو دیکھا تو لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑا کوئی لوگ سونا لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہے تو پھر پیچھے سونا اتنا نہ رہا اور سرٹیفکیٹ زیادہ نکالنے شروع کر دی اور وہ امیر ہونا شروع ہو گئے اب یہ ایک پوری ہسٹری ہے اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس پہ اگر کسی نے کام کیا تو مولانا مدوری رحمتہ اللہ علیہ نے سود کے حوالے سے جو کام کیا یونیک کام پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی کوئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جتنے بھی اسکالرس بات کر رہے ہیں وہ اسی کتاب سے جو سود کے اوپر انہوں نے لکھی ہے تقریباً تین چار سو پر مشتمل اسی سے سارے لوگ ریفرنس لیتے ہیں ان کا کافی چونکہ پوری دنیا کے حالات پر نظر تھی اس زمانے میں یہ سارا سسٹم اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا اور سٹیٹ بینک آف امریکہ بھی اس وقت بن چکا ہوا تھا مولانا رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے بہرل یہ سونا جو ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ریسیپٹ جاری کرنی شروع کر دی اور حالت یہ ہو گئی کہ پھر لوگوں نے سونے مانگنے کی بجائے پھر انہوں نے قانون بھی پاس کروا لیا امریکہ میں کہ اگر کوئی سونا مانگے گا تو اس کو سزا دی جائے گی سونا کو مانگ ہی نہیں سکتا پوری دنیا سے سونا جمع کرنا شروع کر دیا سرٹیفکیٹ اور کرتے کرتے وہی پھر کرنسی نوٹ کی شکل اختیار کر دی اسی چیز نے اور آج پوری دنیا کے اندر کرنسی نوٹ چل رہے ہیں آپ کوئی بھی نوٹ اپنا پاکستان کا اگر نوٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس نوٹ کے اوپر دو بارتیں لکھی ہوئی ہیں نمبر ایک حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ یہ اب آپ سمجھیں گے یہ کیا اوپر یہ گدڑ سنگی لکھی ہوتی ہے انہوں نے یہ آپ کو آج سمجھ آئے گی کہ کی کیا اب آپ کو بڑا اہم لگے گا یار اچھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے انہوں نے اچھا ظاہر حکومت ہے پاکستان کی اگر ضمانت نہیں تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا ایک ایٹی گرام کا آپ پیج لیں اس کے چار ٹکڑے کر لیں تو چار ہزار ہزار کے نوٹ بنا سکتے ہیں نا رنگ ہی لگانا ہے نا اوپر لیکن اس کے پیچھے ضمانت کوئی نہیں کسی کی تو کاغذ کا پرزا ہے ٹھیک ہے اس کی جو فیس ویلیو اس پہ لکھی ہوئی ہے پانچ روپے کے نوٹ پہ اس کی جو انٹرنسک ویلو ہے پوشیدہ ویلو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے تو حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ اور پھر لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل ہاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یہ آپ نے دیکھا جملہ اس پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکے گا جو حالت ہے حامل ہاضا یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے اس کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا کیا ادا کیا جائے گا وہ گولڈ جو اس کے اکویلنٹ سٹیٹ بینک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کاروں کے پروزے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے حامل ہاں حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اب آپ کو چلا کہتے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں پیچھے سونا نہیں ہے تو اس طریقے سے انفلشن انکریز ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا نوٹ چھاپتے جاتے ہیں تو بر یہ کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے اب ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے کہ سونا ہی اکویلنٹ ہے پوری دنیا کے اندر یہ اسٹینڈرڈ ہے سونا اور اب یہاں تک سسٹم پہنچ چکا ہے کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکالا جاتا ہے یہ خاج ہے جو اصل میں ہوئی ہے ہونا تو چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ سونے کے اکویلنٹ نکلے لیکن ڈالر کے ریٹ کے مطابق سونے کا ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں اور ریئل ٹائم ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے اور لوگ وہ بتاتے ہیں جو آپ کو پتا آپ سنیا رو کے پاس گولڈ سمتھ کے پاس جائیں تو کہتے ہیں جی آج رائے ریٹ ہے وہ ریٹ ڈالر کے گیس نکلا ہوتا ہے حالانکہ سونا جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ڈالر کو لیکن ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا یہ پوری سازش کے ساتھ کہ آج ڈالر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ریٹ ہے سونے کا چاہے اس کے پیچھے سونا ہو یا نہ ہو اب اس پوری گفتگو کا کنکلوژ یہ ہوا کہ کرنسی نوٹ جو ہے اب یہ مولوی کو تو میں نہیں سمجھا سکتا لوگوں کو کم از کم یہاں اسی نبے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے اکویلنٹ ہے گولڈ کے لہذا کرنسی کا نصاب بھی گولڈ کا نصاب ہوگا نہ کہ چاندی کا ہوگا اور یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل گفتگو اب میں اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو انسٹھ مسلم میں دو ہزار دو سو تریسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہسم نے فرمایا کہ پانچ اونٹوں سے کم میں زکات نہیں ہے پانچ اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے تقریباً پانچ لاکھ روپیہ اچھا جس کے پاس پانچ اونٹ ہیں پانچ لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنی اس پہ زکات پانچ اونٹوں سے کم ہے اگر تو اس پہ چار اونٹوں میں بھی زکات نہیں چار اونٹوں پہ تقریباً چار لاکھ روپئے بن گیا لاکھ روپے کا ایوریج اونٹ آتا ہے اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو اڑتیس ہزار روپیہ بنتا ہے ساڑھے باون تولے کیونکہ سات سو پچاس روپئے تولا اس سے آپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے یہ میں لوجیکل بات کر رہا ہوں اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریباً اسی کے قریب قریب بنتا ہے پونے چار لاکھ روپے کے قریب یہ لوجیکل بھی میں نے بات کی اچھا پھر بکریوں کا آپ نصاب دیکھیں چالیس بکریوں سے شروع ہوتا ہے چالیس بکریوں کی آپ ذرا قیمت نکال کے دیکھیں سات آٹھ لاکھ روپے بنتی ہے اگر بیس ہزار روپے کی بھی لگائی جائے بکری تو چاندی میں تو آپ دو بکریاں مشکل سے خریدتے ہیں چاندی کے نصاب کے اعتبار سے اور چالیس بکریوں پہ جا کے زکات کا نصاب شروع ہو رہا ہے بکری کے اوپر تو چاندی کے اوپر نصاب اگر لگایا جائے تو پھر تو دو بکریوں کے اوپر زکات تو یہ ان بات ہے کرنسی نوٹ چاہے وہ روپیہ ہو ڈالر ہو پاؤنڈس لرننگ ہو یورو ہو ریال ہو یہ اکویلنٹ ہوگا گولڈ کے گولڈ کا جب نصاب جس کے پاس سا تولے کرنسی ہوگی یا سونا اور کرنسی ملا کے اس کی ویلیو ساڑھے سات والے سونے کے برابر یا ایٹی سیون پوائنٹ فور ایٹ گرام گولڈ کے برابر ہوگی تب اس کے اوپر زکات شروع ہوگی مال کے اعتبار سے یہ الحمدللہ میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا علمی پوائنٹ نمبر فور یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے زیورات کی زکات کا مسئلہ یہ بڑا اٹینٹو ہوگا سننے والا ہے بھائیو سن ربھی دودھ میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق ایک ہزار پانچ سو تریسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تم اس سونے کی زکات ادا کرتی ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے کنگن تمہیں پہنائے بولے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں تو فرمایا پھر ان کی زکوۃ ادا کیا کرو یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکات کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈٹکٹ کیا اجماع تو نہیں ہے اختلاف ہے اس میں بہر اکثریت نے اسے ڈٹکٹ کیا اچھا اسی حدیث کا ایک ترک جامعہ ترمزی میں بھی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 637 نمبر ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور پھر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی ذکات کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا لیکن امام ترمزی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے اس میں ابن لہیا مدلس ہیں اور ان سے ریوائو کر رہے ہیں اور مدلس کی این والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لیکن امام ابو دعود یہی حدیث لے کر آئے انٹرنیشنل نبی کے مطابق سنن ابی دود میں ایک ہزار تریسٹھ تو وہ حدیث صحیح صنعت کے ساتھ ہے الحمدللہ پھر امام ترمزی نے لکھا کہ زیورات کی زکات کے بارے میں اختلاف ہے جامعہ ترمزی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ اور باقی اماں بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکات نہیں ہے لیکن امام ام منیفا رحمۃ اللہ علیہ اور باقی آئمہ زیورات کی زکات کے قائل ہیں اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں بہرل اب میں لوجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کمز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے مشکل وقت میں کام آئے گی ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے کمز کی فارم میں لہذا لوجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے وہ عورت تو دو کانٹے پہن لے گی یا ایک لاکٹ پہن لے گی یا دو تین چوڑیاں پہن لے گی باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کمز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکات ہونی چاہیے وہ کرمز کی شکل میں ہے خزانے کی شکل میں ہے سیونگ کی شکل میں ہے بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سی دے بچے نام کر دیتا ہے جی زیور مطلب کسی کے پاس اگر اٹھارہ تولے سونا ہے تو اس پہ تو لگے گی زکات تو کہتے ہیں جی میرے تین بچے ہیں میں نے تینوں کے نام نیت کر لیے چھ چھ تولے زکات ہی نہیں دیتے کس کو آپ دھوکا دے رہے ہیں اولاد آپ کے اندر ہے وہ مال وہ کمز ہے اس مال پہ اللہ کا حق ہے کسی نہ کسی نے تو دینا ہے اٹھارہ تولے سونا جو رکھا ہوا ہے سمال کے یہ اٹھارہ تولے اللہ کا دیا ہوا ہے نا اس اٹھارہ تولے پہ زکا تو نکلے گی اچھا آپ نہیں دے رہے پھر کون دے گا بچے بھی نہیں دے رہے وہ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں چھ تولے لے نا چھ چھ کیا ہوا تینوں کے نام ساڑھے سات تولے کی تھریشٹ پوائنٹ تو کراک نہیں ہوا وہ یہ پھر مانا بناتے ہیں تو یہ بالکل ہیلا بازی ہے اس طریقے سے مال کسی کے حوالے کرنے سے صرف نام لے لینے سے بچوں کے چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکات سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی اور پھر آپ فکر ارفی میں اگر جائیں تو افتاو عالم میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہوئے اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجے انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی بی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکات لگتی ہے تو سال گزرنے سے ایک دن پہلے وہ اپنے خامند کو وہ گفٹ کر دے تو چونکہ ایک دن کم ہے اب اس پہ زکات نہیں لگے گی جب خامند پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے ایک دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفٹ کرتے رہیں یہ, یہ لٹلی لکھا ہوا ہے کے اندر جو اورنگزیب عالمگیر صاحب نے اسلام کی خدمت کروائی تھی یہ خدمت کروائی انہوں نے اب یہ ہیلا بازیاں یہی علماء یہود نے کیا تھا اصحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں قرآن میں آیا اللہ تعالی قید خاصین ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم یہ ہیلے بازیاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کا حصہ میں آج پہنچ رہا کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ادر وائز یہ بڑے, بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ بیڑا کر رکھا میں ان کو کہتا ہوں علماء کرائم مجرم علماء علماء کرام نہیں علماء کرائم مجرم علماء جنہوں نے دین کے ساتھ یہ ظلم تھایا بارل اس حوالے سے میرے نزدیک اپٹیمل سولوشن یہ ہے زیورات کی زکات کے حوالے سے ایک حدیث کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو چونسٹھ مسلم میں دو ہزار دو سو تہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گھوڑے جو سواری کی شکل میں ہے یا اس کا غلام اس پہ زکات نہیں ہے جو اس کی استعمال کی ضرورتیں اصلیہ کی چیزیں ہیں آج کل کے دور میں گاڑی ہے اگر کسی اس پہ زکات نہیں ہے اس پہ بھی اجماع ہے کہ ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں ان پر زکات نہیں وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکات نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات بڑی افیکٹو ہے اجتہاداً کہ جو زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت دو کانٹے پہنتی ہے ایک دو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے یا ایک لاکٹ ہے جو اس کے عموماً استعمال میں ہے اگر اس پہ کوئی زکات نہیں دیتا اس پہ فتوا نہیں لا سکتا کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا دو کنگن والی اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے وہ کھینچ تام کے حسن درجے تک روایت ہے وہ پیٹ روایت نہیں اس طریقے سے بہت مضبوط جسے جی کہتے ہیں بس کھینچ تام کے مضبوط ہے اسی لیے پھر امام اور امام امنبل جو ہے وہ گولڈ کی زیورات کی زکات کے قائل نہیں تھے اب یہ دو بہت بڑے اہما ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے برلکمس جو ہے جو میں نے بتایا آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے عورتیں جو ہے یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان زیورات پہ زکاط بنتی ہے انہوں نے جن زیورات پہ کہا ہے وہ, وہ زیور جو عورت عموماً پہن کے رکھتی ہے مثلاً اب کئی امیر لوگ ہیں انہوں نے ایک ایک کروڑ روپے کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے اب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے تو چونکہ ضروریات اچھی چیز ہے باقی اس پہ ذکات کوئی نہیں ہے تو عورت اگر جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لیتی ہے تو اس پہ آپ زکاط بتا رہے ہیں تو اس میں یہ ایکسپشن دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی ذکات نہیں رہتی اور جو کرنس جوڑا ہوا ہے جو باقی وہ کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے تولے جوڑ کے رکھا اس ہے اس پہ تو زکات چاہیے جہاں تک میرا یہ نہ کہ میں اپنا معاملہ سیدھا کروں میں تو سارے ایک اوپر ذکر دیتا ہوں جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے الحمدللہ چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی احتیاط کسی کے اندر ہے اچھا اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ماری تو کوئی کمائی نہیں ہم تو نوکری نہیں کرتی ہم ذکات کہاں سے تھے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کئی عورتیں ہیں حامد کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے تو قرآن میں تو کو انفسی کما حلی کم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزک کی آگ سے بچاؤ یہ کیسی ہے آپ کی بیوی ہے جسے آپ دو میں جھونکنا چاہتے ہیں وہ کہتی ہے تمہاری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکات کہاں سے دیں تو بھائی اس سونے کو تڑوا کے دے اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکات دینی ہوتی ہے آپ سن چکے بیس دینار پہ آدھا دینار یہ تو صرف اجازت ہے امت کے اجماع نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں ادر وائز سونے میں سے سونے ہی زکاعت اور چاندی میں سے چاندی جیسے بکریوں میں سے بکری یہ تو جسٹ اجازت ہی اور اب آپ اتنا بڑا بہانا کر رہے ہیں کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے تو بھائی آپ دیں گے نا تو یہ مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا مالی عبادت قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں مالی عبادت ہے اسی طریقے سے زکوات ایک خامن اپنی بیوی کی طرف سے زکوات دے سکتا ہے اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی لہٰذا یہ زکات لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے ادر دین جو یوزل استعمال اور بہتر یہی ہے کہ سارے پر دیں ہم, ہم تو الحمدللہ سارے پر ہیں علمی پوائنٹ نمبر فائیو وہ ہے بھائیو مالے تجارت دکان ہوٹل وغیرہ میڈیکل سٹور وغیرہ ان کی زکاعت کا مسئلہ تو بھائیو اس پر بھی اجماع ہے کہ جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مالے تجارت ہے بیچنے کی غرض سے اور اس پر اگر سال گزرتا ہے تو زکات فرض ہوگی اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کپڑے کی دکان والا کہتا ہے جی میں نے تو پانچ لاکھ کے جو ہے وہ کپڑا ڈلوایا تھا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بک گیا تو بھائی جو بکا تو پھر پانچ لاکھ کا اور بھی تو آپ نے ڈالا نا تو یہ نہیں ہے کہ وہی وہ سوٹ پڑا رہے نہیں جتنا کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے اور وہ ڈیٹم لائل اگر کرنسی جو سونے کے نصاب سے اوپر چلی جاتی ہے تو میڈیکل ان دوائیوں کے اوپر بھی زکا دینی ہوگی اس کپڑے کے اوپر بھی اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر زکاط آپ نے نکالنی ہوگی وہ میں بعد میں طریقہ بتا دوں گا البتہ اس بات پر ایجوا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے یا مشینری ہے اس کے اوپر زکاط نہیں ہوگی دکان کے اعتبار سے اگر کسی کی دکان ہے جیسے ہم یہ لیتھ مشین رکھی ہوتی ہیں ہم خرابیے کہتے ہیں جن کو تو لیت مشین کی قیمت کے اوپر زکات نہیں ہوگی اسی طریقے سے رینٹ کار کے اوپر گاڑی کسی نے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکات نہیں ہوگی اس کی مال کی کمائی پہ ہوگی کیونکہ اس کی ڈپریسیشن ڈپریشن بھی ہو رہی ہے اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے البتہ جو اس کے اندر مال پڑا ہے اس کی آپ زکاط دیں گے ایک بندے کے پاس ہوٹل ہے ہوٹل کے آپ جتنے وہاں پر سوفے رکھے ہوئے ہیں یا کرسیاں رکھی ہیں ان کے اوپر کوئی ذکات نہیں ہے برتنوں کے اوپر کوئی زکاط نہیں ہے ہاں وہاں پر جو راشن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکات ہوگی اگر وہ نہیں پہنچا تو نہیں زکاط ہے یا ہوٹل کی کمائی اگر جڑ جاتی ہے سال میں وہ کراط کر جاتی ظاہر کرے گی جو بڑے ہوٹل ہیں ان کی تو کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکاط دینی ہوگی ذاتی مکان جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر زکاط نہیں بنے گی کسی کے مکان ایک سے زیادہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو ان کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکاط نہیں ہوگی بلکہ ان کے کرایے کے اوپر زکاعت ہوگی وہ بھی اگر جڑ جائے اگر اس کرائے کو آپ خرچ کر کے اس سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ بھی ذکات نہیں دیں گے اور اس کی لاجک بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے شریعت نے اس میں اجازت دی ہے اسی طریقے سے کمپنی کا جو مال تجارت ہے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں چاہے ان کی وہ راسول مال ہے ایکویٹی ہے یا چاہے ڈیٹ ہے ڈیٹ کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا ایکویٹی جو اس نے اپنی بیچ میں اپنا مال لگایا ہوا ہے اس مال کے اوپر بھی اس نے زکات دینی ہے اگر اس نے قرضہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیں گے وہ آگے میں طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ لیکن جو اس کا اپنا راسل مال ہے اکویٹی اس کے اندر جو اس کی لگی ہوئی ہے دس کروڑ یا بیس کروڑ اس کے اوپر اس نے نکالنی ہوگی اور اس میں صحیح ہی بخاری ایک ہزار چار سو چون نمبر حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال ایسا ہے جو دو تین لوگ شیئر کر رہے ہیں آپس میں شیئر کر رہے ہیں مطلب ایک بکریاں تین کی ملکیتیں یہ نہ کرو کہ ان میں آپس میں ڈیوائیڈ کر لو زکات سے بچنے کے لیے تو حضور وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ اگر شیئر کر رہے ہو تو ایک سو بیس بکریوں پہ زکات نکالو گے اور وہ پھر زکات نکالنے کے بعد تینوں پہ ڈیوائیڈ کرو گے ورنہ اگر ایک سو بیس تین پہ ڈیوائیڈ کی جائیں چالیس چالیس تینوں کو دے دی جائے تو تینوں جو ہیں وہ اللہ اعلیٰ اپنا معاملہ انتالیس انتالیس دو کو دے دی تو وہ زکات سے بچ کے تیسرا ایک بکری دے دے گا تو صلی اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا صحیح بخاری کے تحت میں وہ کہہ رہا ہوں یہ کہتا جو بچیاں نے نام کر دیتا تو اس کی یہ دلیل بھی بن گئی کہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے پوائنٹ نمبر سکس وہ ہے بھائی کمرشل پلاٹ سے ریلیٹڈ جو پلاٹس آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدے ہوئے ہیں یا اپنی جمع پونجی زیور کی شکل میں سونے کی شکل میں نہیں بلکہ پلاٹس کی شکل میں رکھی ہوئی آج کل تو ماشاء اللہ پاکستان میں پراپرٹی کا کام بڑے عروج پہ ایک دوسرا ہمارے اسلام آباد میں تو پلاٹ آپ لیں چالیس لاکھ روپے کا پلاٹ لیتے ہیں تو تقریباً چار مہینے کے بعد وہ ساٹھ لاکھ کا پھر ایک کروڑ کو بھی تجاوز کر جاتا ہے اس طریقے سے مصنوعی طریقے سے قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو یہ کمرشل پلاٹ جو ہیں ان کے اوپر زکات دینی ہوگی کیونکہ یہ آپ نے بیچنے کی غرض سے لیا ہوا ہے یہ مال تجارت میں ہے آپ کا کرمز ہے آپ کی جمع پونجی ہے ورنہ تو اگر میرے پاس چالیس والے سونا ہے تو میں زکات سے بچنے کے لیے وہ بیچ کے ایک پلاٹ لے لوں میں اس پلاٹ میں گندم وغیرہ تو اگاتا ہوں میرے پہ کوئی نہیں ہی کوئی نہیں وہ ذری زمین کے لیے ہے اس پہ نہیں ہے لیکن جو کمرشل پلاٹس ہیں جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لیے ہوئے ہیں سوائے اس پلاٹ کے جس پہ آپ نے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے ذاتی مکان چونکہ ضروریات اصلیہ ہے اس پہ زکاط نہیں ہوگی باقی جو پلاٹس آپ نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اس کے پر آپ نے زکاعت نکالنی ہوگی اور وہ بھی ہر سال آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کی قیمتیں فروخت کے اعتبار سے ای زبانی کلامی قیمت نہیں ویسے وہ کہتے ہیں جناب تھوڑا پلاٹ جناب ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا بیچنے جائیں تو ایک کروڑ دس لاکھ بھی مشکل سے ملتا ہے تو بالکل جب بیچنے والی جو قیمت ہے نا اس کے اوپر ڈیڑھ کروڑ کے اوپر زکات نہیں دیں گے تو اگر ایک کروڑ کا بکر ہے تو ایک کروڑ کے اوپر زکات دینی ہوگی اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پلاٹ بیچ لیں اس کے بعد دو تین سال آپ نے جتنے پلاٹ رکھا ہے اتنے سال کی زکاعت بعد میں بھی نکالی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص اتنی رقم نہیں رکھتا اس میں ایک اجازت موجود ہے علمی پوائنٹ نمبر سیون وہ ہے قرض کی زکاط کا مسئلہ آپ نے کسی کو قرض دیا مالک تو آپ ہی ہیں بھائی اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کو دیا بھائی وہ تو پہلے ہی مقروض ہے اس کے کھاتے میں کیوں زکاط ڈال رہے ہیں زکاط تو آپ نے دینی ہے ہاں ایک طریقے سے آپ زکات سے بچ سکتے ہیں کیا آپ اس کو قرض معاف کرتے پھر آپ کو زکات نہیں دینی پڑے گی پھر اس کو دینی پڑے گی تو یا تو یہ ہمت کریں وہ کہتے ہیں جی وہ قرض دیا ہوا ہے جی وہ تو اس بندے نہیں بھائی مالک آپ ہیں آپ زکاط دیں گے وہ کیسے ذکرات دے گا وہ تو پہلے ہی مقروض ہے وہ تو نکالے گا آپ نے میں آپ نے زکاط دینی ہے اچھا اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسے بندے کو قرض دیا کہ جس سے اس کو ملنے کی امید ہی نہیں تھی تو اس نے کہا یہ تو تقریباً میں نے ڈبو ہی دیا مال ایسی بھی صورت حال ہو سکتی ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں کہ ایسا ہی ہوگا تو پھر وہ انتظار کرے اگر جب مال ملے اس وقت پھر زکاط دے دے اس کو یہ آسانی ہے اس معاملے میں ادر وائز وہ زکاط نہ دے کیونکہ وہ تو اب پہلے ہی طے کر چکا ہے کہ یہ مال مجھے تو واپس کوئی نہیں ملنا تو پھر وہ زکات بے شک اس کی ادا نہ کرے لیکن جب اس کو مل جائے پھر اس وقت ادا کریں پچھلے سالوں کی بھی نکال کے اسی طریقے سے اگر کسی کا مال ایسا ڈوب گیا ہے کہ اسے ہنڈریڈ پرسینٹ یقین ہے کہ یہ مال نہیں ملے گا پھر اچانک چار پانچ سال کے بعد اس مل جاتا ہے تو پھر وہ بس ایک سال اس ایک سال کی زکات نکال لیں کیونکہ اچانک اس کے پاس وہ مال ایڈ ہوا ہے تو وہ تو ڈوبا ہوا مال تھا بالکل ختم وہ اپنی طرف سے کر چکا ہوا تھا تو اب جس طرح باقی مال میں کوئی مال ایڈ ہوتا ہے تو اسی سال کی زکات نکالی تھی پرانے سالوں کی نہیں تو اس ایک سال کی نکالے اس کے بعد وہ اس زکات کو شروع کر دے علمی پوائنٹ نمبر ایٹ وہ ہے بھائیو جی پی ایف گورنمنٹ کا پروویڈینٹ فنڈ گورنمنٹ پروویڈینٹ فنڈ جی پی ایف اس پہ زکات کا مسئلہ یہ آج کل ہمارے آفس میں بھی بڑی بحث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے حتیہ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کی زکات دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکات دے رہی ہے اس کی نہیں دے رہی وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکات ہی نہیں کٹتی نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں تو زکاط کون دے گا اس کی وہ کہ گورنمنٹ کی پوچھو ہوگی تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کاٹنے تھے پھر زکاط اب تو یہ قانون آ گیا کہ جی پی ایف میں بھی زکاط کٹے گی بلکہ ہمارے آفس میں تو انہوں نے ایفیڈیوٹ باقاعدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھر کے دیا کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکاط نہ کاٹی جائے ہم زکات اپنی خود دیں گے گورنمنٹ نے کاٹ لینی تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی تو گورنمنٹ ذمہ ہے پھر میں نے کہا نہ بھر کے دینا گورنمنٹ کے ذمہ ہے گورنمنٹ انشاءاللہ شاء روزہ ہر مہینے سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی پھر زکات تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی وہ ایفیڈیوٹ بھی مار کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ, گورنمنٹ کی ملکیت ہے آپ کی ملکیت ہے ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں لیکن آفیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکاعت دیتے جائیں یہاں پر ایک اور مسئلہ میں جی پی ایف کے حوالے سے سرکاری ملازموں کے لیے بتا دوں کہ جی پی ایف میں سود بھی لگتا ہے اور کئی آفیسز میں اس چیز کی اجازت موجود ہے خود ہمارے آفس میں بھی کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے جی پی ایف کا وہ انٹرسٹ فری کر دیا جائے کہ میرے اکاؤنٹ پہ سود نہ لگے تو پھر سود کے بغیر آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملے گی لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اللہ سے ہی لینی پڑے گی قیامت والے دن انشاءاللہ مثلا میں اگر ابھی اسی پوسٹ سے ریٹائر ہوں تو مجھے تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر سود کے ساتھ کیونکہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر جو جی پی ایف ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے عام اگر پانچ یا آٹھ پرسینٹ ہے تو وہ پندرہ سے بیس یا پچیس پرسینٹ تک ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے مجھے دس لاکھ روپے ملے گا اور دس لاکھ اور ڈیڑھ کروڑ کی آپس میں کیا نسبت بنتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دس میں بھی برکت دے تو بہت برکت ہے تو ہم نے تو بھائی اکثر ہمارے آفس میں لوگوں نے ایفیڈیوٹ بار دیا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ فری کر دیا جائے جی پی ایف پھر لوگ کہتے ہیں نی یہ جی تو گورنمنٹ تو مولوی بھی, بھی ہے تو, تو پتا ہے جس مشین پہ بنا وہ بھی سود پہ آئی ہوئی ہے تو سود تو آپ تک پہنچ رہا ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اور سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے تو ڈائریکٹ بھی کھا لیا جائے تو کیا ہے اس کا پکی والا جواب اینٹی ویم لوجیکل آنسر الزامی جواب بھی لے لیں ان کو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس ایٹماسفیئر کے اندر ہزاروں جراثیم انہیل کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں جتنی بار ساتھ لیتے ہیں یہ چلتے ہوئے کتنے جراثیم اندر جا رہے ہیں دھواں پہنچ رہے نا تو ان کو کہیں یہ امرود کیڑوں والے آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ اس کو کھولیں کیڑے موٹے موٹے نظر آئے لیکن آپ کھا لیں اتنے جراثیم بھی کھا رہے ہیں نا تو کیڑوں والے امرود بھی کھا لیں خیر ہے کیا ہے کا دھواں پہنچ ہی رہا نا ڈائریکٹ بھی کھا لیں تو خیر ہے تو ادھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں اس سے تو بچ سکتے تھے تو بھئی جہاں جہاں بچیں گے وہاں بچنا فرض ہے لا یق اللہ نفسر اللہ صاحب اللہ تعالی جان کو اس سے زیادہ نہیں ازماتا جتنی اس کی طاقت ہے ہماری طاقت نہیں ہے اس معاملے میں بچنے لیکن جہاں جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں وہاں سے بچنا ضروری ہے زیادہ یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ للہ کلیئر کر دیا علمی پوائنٹ نمبر نائن اور وہ ہے بھائیو بینک کی کاٹی ہوئی زکات کا مسئلہ یکم رمضان کو پاکستان کے اندر تو ہمارے بینک جو ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹ سے زکات کاٹ لیتے ہیں اسی بھی لوگ ایک دو دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہوتا اپنی گورنمنٹ پہ کہ زکات صحیح جگہ لگے گی یہ نہیں ہے کہ نہیں لگتی لگتی بھی ہے نہیں بھی لگتی ہے مکس ہے معاملہ ڈیفینے فتو تو نہیں لگا سکتے تو بینک اگر زکات کاٹ لے کسی کے مال میں سے اور وہ اسلامی حکومت ہو اب اگر آپ وہ آئیڈیل اسلامی حکومت بتاتے ہیں وہ تو خلفہ راہ دین کے بعد ختم ہو چکی ہے اسلامی حکومت سے مراد جس طرح نارمل اسلامی ملک ہیں پاکستان ہے دیکھیے سعودی عرب ہے ایران ہے اس طرح کے اسلامی ملک اگر یہ زکات کاٹ لیں تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی وہ زکات جہاں پر لگاتے ہیں اگر وہ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لگاتے بھی ہیں اب یہ پاکستان کے اندر یہ پچھلی گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا اس گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے اس کو ایک سو بیس ارب تک لے گئے ہیں ڈائریکٹ لوگوں کو ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ مہینے کی سپورٹ ہوتی ہے اچھا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا اس ذریعے سے لوگوں تک مال بارل پہنچ رہا ہے اور ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں ہم کیسے کہیں گے ذکات نہیں لگتی صحیح جگہ پہ جا کے تو ظاہر ہے کہ مال اسی میں صحیح ریونیو جنریٹ ہوتا ہے برل اگر ٹوٹی پھوٹی یہ جو ہماری اسلامی حکومتیں ہیں یہ بھی اگر زکوات کاٹ لیں تو ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زکات خود ادا کریں اور اس میں زیادہ زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ خود ادا کریں تو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا جائز ہے دونوں ضرورتیں علمی پوائنٹ نمبر دس یہ ذرا کڑوی بات ہے بھائی اور وہ ہے ٹیکسز کا مسئلہ کہ گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کاٹتی رہتی ہے بجلی کے بل کے اوپر بھی ٹیکس انکم کے اوپر بھی ٹیکس ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس ٹھیک ہے ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس کاٹتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت کا نظام ہے چاہے وہ فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا یہ سڑکیں بنانا ہو پل بنانا ہو اس طریقے سے ویلفیئر کے کام کرنے ہوں ایئرپورٹس بنانے ہوں ریلوے اسٹیشن بنانے ہوں یہ سارا مال ظاہر ہے حکومت ٹیکسز کے ذریعے ہی کرتی ہے اور جو اسلامی حکومت ہے اس میں تین ہی سورسز ہیں مال کمانے کے نمبر ایک زکوات نمبر دو جزیہ جو آج تقریباً ناپید ہو چکا ہے یعنی غیر مسلم رہتے ہوں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو سالانہ چار دینار سونے کے دیں گے جزیہ اور نمبر تین غنیمت کہ اگر کبھی کافروں کے ساتھ کتاب ہو اور اس میں جو مال آئے یہ تین سورسز اسلامی حکومت کے دنیا کا نظام اپنے نظام حکومت چلانے کے لیے چاہے اس میں امام مسجد کی تنخواہیں ہوں یا فوجیوں کی تنہائی ہوں یا سڑکیں بنانا ہو یا نیو بارن جو بیبی ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہو جیسے سید نمر فرو رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں تھی تو یہ سارا سورس جو ہے وہ ان چیزوں سے پورا ہوگا اب اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی جتنے یہ کام ویلفیئر کی کرتی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے کرتی ہے تو اگر کوئی شخص اپنا ایکزیکٹ ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے سال کا کہ اتنا ٹیکس گورمنٹ میرا کاٹ چکی ہے تو یہی وہ زکات تھی جو میں نے گورنمنٹ کو دینی تھی اس نے رفاہ عامہ کے کام کرنے تھے اور رفاہ عامہ کے جو کام ہے اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا اگر گورنمنٹ کوئی کنواں کھدوائے گی نا تو یہ نہیں ہے کہ جو زکوات کا مستحق ہے وہ صرف اس میں سے پانی پی سکتا ہے دوسرا بھی پی سکتا ہے یہ جرنلائز ہوتی ہیں چیزیں تو اگر اپنا ٹیکس مائنس کر دے اس زکات میں سے ٹیکس اس کا کٹا ہوا چالیس ہزار اور زکوٰۃ اس کی بنتی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار تو کہ نہیں میں اب ایک لاکھ دوں گا چالیس ہزار گورنمنٹ آلریڈی کاٹ کے لگا چکی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, ہے. ہم ایسا نہیں کرتے میں یہ خود نہیں کرتا میں تو ہم اس پہ کوئی شریف فتوا نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں تعالی اس کی کوئی اس حوالے سے گرفت نہیں ہوگی برل احتیاط کی مد میں جو کٹا ہوا مال ہے اس کو زکات کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے علمی پوائنٹ نمبر کن کن چیزوں پر زکات فرض نہیں ہے تو وہی اسٹینڈرڈ حدیث بہاری اور مسلم کی متفق حدیث بہاری میں ایک ہزار چار سو چونسٹھ مسلم میں دو ہزار دو سو تہتر مسلمان کے گھوڑے اور غلام کے اوپر زکات نہیں ہے ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں اس پر زکات نہیں ہے ضروریات اصلیہ میں کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ اجماع ہے امت کا رہائش والا مکان گاڑی قیمتی سے قیمتی گھڑی کمپیوٹر قیمتی موبائل اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی ڈیکوریشن پیس ہے اگر اس کی نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی ویسے اس نے ڈیکوریشن کے طور پر رکھا ہوا ہے ہیرے کا بنا ہوا ہے پلیٹینیم کا اس پہ کوئی دکات نہیں جوتیاں فریج ایئر کنڈیشن استری موٹر سائیکل اس طرح کی جتنی چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہیں اب آج کل میں نے دیکھا کچھ مولوی بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ حضور کے زمانے میں فریج تو نہیں تھا لہٰذا اس کی بھی دکات ہے خدا کے لیے آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت لوگوں کا رہن سہن کیا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاؤ کے پاس تو فریج بھی ہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تو اس پہ تو زکا نہیں لگتی اور بھائی کیوں نہیں لگتی زکات آج کل کی جو بیسک نیڈس ہیں اگر وہ غریب ہے چاہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے زکاد لگے گی اس کے اوپر اگر وہ اس معاملے میں وہ آگے بتا بھی دے تو ان البتہ جو مکان فالتو ہیں ان کے کرائے کے اوپر آپ نے زکات دینی ہوگی اگر جڑ جائے ادر وائز اگر اس سے کھا رہے ہیں جیسے اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب ہے اسلام آباد کے بارے میں مشہور ہے کروڑ پتی غریب یعنی ان کے پاس ڈیڑھ دو کروڑ روپئے کی کوٹھی ہوتی ہے ایک پورشن میں خود لے رہے ہوتے ہیں دوسرے پورشن سے تیس چالیس ہزار روپے کرایہ آ رہا ہوتا ہے اس کرائے سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کا کو کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا تو وہ کروڑ پتی غریب کروڑوں کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں اسی کرائے سے کھا رہے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ بڑا ظلم ہے کہ وہ ڈیڑھ کروڑ کی ذکرات سے لوائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اسلام اس چیز کو نہیں کہتا چاہے موویبل ایسٹس ہوں کار کی شکل میں چاہے فکسڈ ایسڈ ہو مکان کی شکل میں ان کے اوپر زکات نہیں ہے ان کی کمائی کے اوپر ایل بی پوائنٹ نمبر بارہ اور وہ ہے زکات نکالنے کا طریقہ بس یہی ایک دو ڈیٹیل پوائنٹ ہے پھر فوراً سارے کور ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالی زکات نکالنے کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک گیارہ پوائنٹ سمجھے ہیں اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیئر ہو گیا کتنی زکات دینی یہ بھی کلیئر ہو گیا کس کس چیز کے اوپر زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی تین طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکات کیلکولیٹ کرنی ہے یہ بڑا آسان طریقہ ہے مجھے بڑے لوگ ایمیز کر رہے تھے بڑے عرصے سے زکات پہ کوئی لیکچر دیں پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بھیجتے ہیں کہ زکات کیلکولیٹ کریں گی اور چالیس میں تقسیم بھی نہیں بچارے کر سکتے میں مطلب میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا لہٰذا میں نے اب یہ میں آپ کو جرنلائز بتانے لگوں گی بڑا آسان طریقہ ہے زگات کو کیلکولیٹ کرنے کا مینلی تین طرح کی چیزیں نمبر ایک سونا چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے برے وقت کے لیے نمبر دو کرنسی چاہے روپے کی شکل میں ہو ڈالر کی شکل میں ہو پاؤنڈ کی شکل میں یورو کی شکل میں ریال کی شکل میں اس کا بھی زائرہ سونے والا نصاب ہے اور تیسری چیز ہے مالے تجارت دکان ہے میڈیکل سٹور ہے اس کے اندر آپ نے وہ مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی کے ہے اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان تینوں کیٹاگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکار نکالیں گے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جاتا ہے تو ان کی اوریجنل مارکیٹ ویلیو نکالی جائے مثلاً اگر آپ کے پاس زیور ہے یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں گولڈ اسمتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ساڑھے اڑتالیس ہزار روپیہ تولا نا تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے تو یہ آپ کہ آپ کو ملے گا باقی تو کاٹ ہے یہ بیالیس ہزار ملے گا تو اس چالیس یا بیالیس ہزار کے اوپر سے کاٹ ہوگی اڑتالیس ہزار کے اوپر سے نہیں ہوگی ساڑھے جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائے نکال کے کیونکہ یہاں پر لیے ڈالی جاتی ہے وہ سونا تو نہیں ہوتا اس کو کر دیتے ہیں اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ چوبیس کیرٹ کے کی پیسے چارج کر لیتے ہیں یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں برانا اچھا بارل تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے کمرشل پلاٹ کی بھی ویسے ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کران بڑھتے ہیں جی تو ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا دو کروڑ کا بیچنے جائیں گے تو شاید سوا کروڑ کا بھی نہ بکے تو اس کی بھی آپ قیمتیں فروخت لگوائیں گے جو کمرشل پلاٹ ہے جو زرعی زمین ہے کسی کے پاس اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربے ہو کسی کے پاس زری زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے اس پہ کوئی زکاط نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی اور ظاہر اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اسلام آباد میں ایک کنال کے پلاٹ کے آپ کئی مربع خرید سکتے ہیں زری زمین ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زری زمینیں ہوتی ہیں بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو یعنی سونے کو اور کرنسی کو چاہے وہ روپیہ ہو چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو اور تیسری چیز مال تجارت کو ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو چالیس پہ تقسیم کریں اور جو جواب آئے وہ آپ زکا دیں گے البتہ اگر اس میں اگر آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا یہ نہ ہوگے وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں مسنڈ آپ کے پاس دس لاکھ روپے تھے دس لاکھ آپ نے قرض اٹھایا تو کتنے ہو گئے بیس تو بیس میں سے دس نکالیں گے اپنے دس میں سے دس نکال کے زیرو نہیں کر دینا یہ نہیں ہے جناب چوپڑیاں نہ لے دو دو ٹھیک ہے نا جی تو ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے پھر آپ کی اکویٹی آئے گی جو آپ کا راسول مال ہے اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس چار تولے سونا ہے اب یہ خود تو تھریش پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا ساڑھے سات تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا چار تولے چار تولے کی آج 23 اگست 2014 کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے ساڑھے اڑتالیس ہزار روپیہ تولا کے تحت ایک لاکھ چورانوے ہزار لیکن اس کے پاس تیس لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی پھر اس پہ زکاط نہیں اس تیس لاکھ کو اس ایک لاکھ چورانوے ہزار میں جمع کریں اکتیس لاکھ چورانوے ہزار بن گیا پھر اس کی دکان میں پچاس لاکھ کا مال بھی ڈالا ہوا ہے تو اس پچاس لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے اب اس نے دس لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے یعنی جو پچاس لاکھ دکان کا مال ہے وہ پچاس لاکھ سارا اس کا نہیں ہے چالیس اپنا ہے اور دس کا قرض اٹھایا ہوا ہے تو چالیس میں سے دس نہیں مائنس ہوں گے پچاس میں سے دس مائنس ہوں گے تو چالیس ہی وہ میٹ نکلائے گا اس کا یہ چالیس لاکھ بھی جمع کر لیں تیس لاکھ اپلاٹ بھی جمع کر لیا چار تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی اب اس کی کل بچت جو بنی اکاسی لاکھ چورانوے ہزار اور دس لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا وہ نکال دیا تو بنا اکہتر لاکھ چورانوے ہزار اس کو چالیس پہ تقسیم کریں چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی پرسینٹ اس کا نکلے گا ایک لاکھ انانوے ہزار انسی ہزار ایک لاکھ سی ہزار آٹھ سو پچاس یہ اس کی زکات نکلے گی یہ ہے بھائی زکات نکالنے کا طریقہ علمی پوائنٹ نمبر تیرہ زکات کے مصارف کون کون سے ہیں یہ ہے صورت و طبع کی آئت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں کہ آٹھ طرح کے مصارف ہیں کیٹاگرز ہیں جن پہ آپ زکات لگا سکتے ہیں وہاں پہ آپ زکات دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دمت صدقات الفقرا بے شک صدقات زکات فر یہ تو ہے غریبوں کے لیے فقیروں کے لیے فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب ولبساکین اور مسکینوں کے لیے مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن وہ اتنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے سفید پوش اور مسکین وہ جو سائل بن کے ہیں مانگ لیں دو گے نمبر تین ول آ اور زکات وصول کرنے والے یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکات کیلکولیٹ کرتے ہیں کولیکٹ کرتے ہیں اس زمانے میں بھی زیادہ اونٹ بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے تین ہوگی نمبر چار ولا ملین جو ان پر وصول کرنے والے ہیں نمبر چار ول القلوبهم اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے کوئی نیو مسلم ہے ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں تو زکات میں سے ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے موقع پر ابو سفیان کو سو اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے نمبر پانچ وفر رقاب اور غلام آزاد کرنے کے لیے آج کل اس طرح نہیں ہے آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹگری ہے نمبر چھ ولغاری مقروض لوگ ان کی گردن چھڑانے کے لیے کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکاط دے سکتے ہیں اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بے بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا اب اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکاعت کا پیسہ اس پہ ازیز بھی موجود ہے وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا وفی سبیل اللہ یہ سات نمبر اور اللہ کی راہ میں پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں وبنِ سبیل اور مسافر کے لیے بھی چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکات لے سکتا ہے ظاہرہ کہ آج سے ساٹھ ستر سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے آپ مجھے بتائیں حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ چالیس تقریباً چار مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے آپ اس دوران اگر ڈاک راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں یہ تو چالیس پچاس سال ہوئے نا ساڑھے تیرہ سو سال تو ہم نے اس طرح نہیں دیکھے ہیں نا آج کے زمانے میں نہ سوچیں اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں وہ آپ کی جیب کاٹ گئی ہے تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ پیسہ والا معاملہ اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اسے کر سکتے ہیں وہ بھی جو بچارا پڑھا لکھا بندہ ہے وہ وہی کر لے گا نا آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دے میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب اس پہ رکا لگ سکتی ہے اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا آج کل بھی ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے دے رہے ہیں تاکہ اگر جیلی ہوگا تو پکڑا جائے گا وہ اس کنڈکٹر کو ان اللہ تعالیٰ اس بچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے ان اللہ تعالیٰ پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے فرید الدم من اللہ یہ آٹھ جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں واللہ اللہ علیہ الحکیم اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں رکھ یہ کیوں ان لوگوں کے لیے زکات رکھی ہے یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئے ہیں بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے بخاری نے 1496 مسلم 121 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ زکت مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں مالداروں سے لے کر غریبوں میں اور وہ یہ آٹھ کیٹگری اوپر آ گئی اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خامن کو زکات نہیں دے سکتی ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے لیکن وہ زکات نہیں لگا رہا ہوتا مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائی سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا اللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے ادیض بتائی تھی ایون میاں بیوی کا آپس میں اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی ملے گا لیکن آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے وہ جو والا مسئلہ ہم نے سنا وہ چکر بھی نہیں کر سکتے ہیلا بازی بھی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکاط نہیں دی جا سکتی اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں داد, دادی دادا بھی شامل ہیں اور نانی نانا بھی شامل ہیں یعنی آپ خود جس کی اولاد ہے یا جو آپ کی نسل سے ہے ان کو آپ ڈائریکٹ زکات نہیں دے سکتے لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکاط دے سکتے ہیں اور سب سے افضل زکات یہی ہے بخاری اور مسلم کی متفقر الحدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو چھیاسٹھ مسلم میں دو ہزار تین سو اٹھارہ اور سنسائی سن میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ دو پانچ سو تراسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا ایک اجر ہے اور رشتہ دار غریب کو دینا دوہرا اجر ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور سلا رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا لہذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے ڈبل سواب ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتے داروں میں ہوتی ہے یہ تویز دھاگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے ہماری اسی انسٹنکٹ میں اسٹرائٹ کیا ہے کیا کہ سب سے زیادہ سواب ملے گا رشتہ داروں کو تو اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں اس نے منہ اپنی رشتہ نہیں دیتا سی سیتے یہ نہیں سیکھا سی میں کار بھی نہیں بڑھنا اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا میں نے جانا ہی نہیں ہے وہ غریب ہے لوگوں کو زکاط دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکاط نہیں دیتے یہ بہت غلط پریکٹس ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبوس سرمائی اچھا اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا فرض صدقہ یعنی زکات ہاں زکات کے علاوہ جتنا ہے جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ فرض نہیں ہے سنت موقع ہے اس طریقے سے ہاں منت کا جو ہوگا جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا منت تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکاط وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فی سبی اللہ کہ مسئلہ امت کا حل کر دیا ہے فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں کسی کوئی لائبریری بنوا سکتے ہیں رفاہ عامہ کے کام کر سکتے ہیں وہ گلی بنوا سکتے ہیں کہیں پر کنواں نہیں آپ کنواں کھلوا سکتے ہیں چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی چاہے غریب رفاہ عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبھی اللہ میں شامل ہیں اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا نو پروفٹ نو لاسٹ پہ اس کو بھی زکان لگ سکتی ہے تو فی سبھی اللہ کی مد بہت بڑی ہے اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے مسجد میں تو اختلاف ہے دونوں طرف اقوال موجود ہیں لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر ون پاکستان ہے خرچ کرنے والا ملک پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے یہ جی چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر ون ہے اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے اتنے غریب غریب لوگ بےچارے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں آپ ہزار روپے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں دس ڈالر بنتے ہیں مہینے کے دس ڈالر مہینے کا کیا ہے باہر کے ملکوں میں تو دس ڈالر گھنٹہ چارج ہوتا ہے سفائی کرنے والی ہاں مہینے میں اب وہ غریب عورتیں بے اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکات دیتے ہیں تو یہ نہ اس, اس کے اگینسٹ سے کام زیادہ نہ کروائیں ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے اس سے بہتے زکات سے اس کی مدد کریں اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں ادروائز زکات گئی بیڑا غرق یہاں پر ایک تملیغ کا مسئلہ میں بتا دوں جو فکا نفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بڑا فتنا کھڑا کیا ان لوگوں نے تملیغ کا ملکیت کا مسئلہ فقہ نبی میں یہ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈپینڈ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زکات کے لیے مالک بنانا ضروری ہے مالک بنانا ضروری ہے جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس وقت زکات نہیں آپ کی ادا ہوگی وہ مالک کی مرضی جس طرح مرضی خرچ کرے مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ زکات میں سے کسی کو راشن دوں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آپ کر سکتے آپ اس کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں وہ اپنی مرضی سے راشن لے یا جو وہ مرضی کام کرے ورنہ آپ کی ذکات ادا نہیں ہوگی حالانکہ زکات آپ راشن کی شکل میں دیں کرنسی کی شکل میں کسی بھی شکل میں اس میں امت کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی مالک بنانا ضروری ہے اچھا اب آپ ان سے جا کے پوچھیں آپ جو مدرسوں کی ریسیپٹ کاٹتے ہیں اس میں تو آپ مالک کو نہیں بنا ہوتا جب یہ رسیپٹ کاٹتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں نا زکاط کی مت میں ہے یا ویسے ہے تو کہ آپ کہتے ہیں کہ زکات ہے تو زکات والی رسید زیادہ کاٹ دیتے ہیں اس میں تو مالک کسی کو نہیں مالک کا نام لکھا ہوتا آپ کا نام لکھ کے واپس کرتے ہیں ہونا تو چاہیے اپنے م... اس کا مالک کا نام لکھیں اب میں آپ کو حرام کن اندر کی بات بتانے لگا یہ آپ جا کے آپ جو کے جو فقہ حنفی مدرسے ہیں ان سے جا کے کنفرم کرنا ہے کیونکہ میں بھی رہا مجھے پتا ہے سارا وہ دائیں کو ٹڈ نہیں چھپے ہوتے تو جو دائیں ہوتی ہیں ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے ان کو تو پتا ہوتا ہے تو یہ پتا کیا کرتا ہے فکا حنفی میں مدرسوں کے اندر انہوں نے اسٹوڈینٹس رکھے ہوئے ہیں غریب سائر تو جب یہ زکات کا سارا مال کٹھا ہوتا ہے نا مثلا ایک لاکھ روپے کٹھا ہوا تو وہ اسٹوڈینٹس دت بٹھا لیں گے تینوں کو دس دس ہزار گفٹ کر دیں گے اور کہیں گے یہ آپ پہ زکات ہے آپ کو مالک ہم نے بنا دیا ہے دس دس ہزار کا دس کے دس اسٹوڈینٹس کو مالک بن کے اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہمیں گفٹ کر دیں تو وہ آپ حاضر ہیں یہ ایسے ہوتا ہے انہوں نے کتا تو لال کرنا ہے نا کسی طریقے سے اور تملیغ والا جو مسئلہ وہ بنا گیا بابے اور بابوں کو تو انہوں نے خوش کرنا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ واپس لیتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آپ مرضی سے نہیں کر سکتے ادھر مرضی خود سونپ رہے ہیں دس ہزار ہزار اسٹوڈینٹس باقاعدہ انہوں نے جیسے یہ حلالہ نکالنے والے مولوی ہوتے ہیں نا اس طریقے سے یہ بھی انہوں نے اس قسم کے بھی اسٹوڈینٹ رکھے ہیں جن کو وہ گفٹ کرتے ہیں وہ پھر واپس دس دس ہزار ظاہر ان کا اعتبار ہوتا ہے کو نہیں وہ دینے لگے یہ میں رکھیے گا کہ پارٹی جا کے شامل کر لو شامل کرتے بے فکر ہو بڑے تو دس ہزار ان کو دے دیں گے دس اسٹوڈینٹس کو پھر وہ ان کو واپس کریں گے وہ ایک لاکھ روپیہ پھر آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ یہ ویسے بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے اگر ان کو کرے دیں گے نا جب آپ کہیں گے نا جی یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے جی دیکھیں جی آپ یہ تو تملیغ کے بغیر تو نہیں ہوتا آپ نے خود ہی آپ کی کتابوں میں لکھا پھر آپ کو کہیں گے جناب آپ بیٹھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں تو یہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں تو اس ہیلے کے ذریعے وہ اس مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ نے مدرسے کے نام پہ دی مدرسہ کسی بھی سٹوڈنٹ پہ اپنی مرضی سے لگائے آپ کی طرف سے زکاط ادا ہو جائے گی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ کہ یہاں پہ تو نمازوں کا بھی گفٹ کیا جاتا ہے نمازوں کا فیتیا یہ بھی آپ کو پتا ہے, یہ بھی فکا کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ماں باپ میں سے کوئی مر گئے تو وہ کہتے ہیں جی اس کی کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی اتنے سال تو فی نماز ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے ایک ملٹ اس کا نا ادا کریں اب بیس سال کی اگر نمازیں کسی کے باپ نے نہیں پڑھی ہیں تو بیس سال روزانہ پانچ نمازیں اور وہ تو بنے گا لاکھوں میں تو لاکھوں کہاں سے آپ نمازوں کا فیدیا دیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دس نمازوں کا تو فدیا دے سکتے ہیں نا جی فی نماز دو سو روپیہ ٹھیک ہے جی یا تین سو روپیہ جو بھی وہ بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آیا تین ہزار روپے تو میں دے سکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کے دس دس کر کے دیں آپ ہمیں دس کا گفٹ کریں ہم آپ کو واپس گفٹ کر دیں گے تو پہلی دس نمازیں آپ کی پانچ نمازیں ہو گئیں دس نمازیں ہوگی پھر اگلی دس نمازیں ہوں گے اس طریقے سے ایک گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے لیکن ایک گھنٹے میں اگر کسی کا باپ بخشا جائے تو کوئی زیادہ مشکل کام دو نہیں ہے دیکھیں نا جی ایک گھنٹے کی محنت ایک گھنٹے کے لیے تو فرشتوں ہوں چلو ایک گھنٹے کا تو شاید کوئی تھوڑا بہت رلیکسیشن اللہ تعالیٰ سے بھی لے لی جائے کہ اللہ ایک گھنٹے کے لیے تھوڑا سا افطاف دلے کر دے میں زیادہ بندوبست کر رہا ہوں یہ اس طریقے سے کرتے ہیں بولے ہی یہ بات ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے, کے روزے رہتے ہوں اور وہ بندہ مر جائے تو اس کی طرف سے اس کی اولاد ادا کرے اس طریقے سے حج ادا کرے اولاد ادا کرے کسی نے اس طریقے سے منت مانی ہو تو اولاد پوری کرے گی لیکن نمازوں کا کہیں نہیں ملتا کہ جی وہ جو نمازیں اس طرح فرض نماز ہاں منت کی نماز اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو اولاد منت اس کی طرف سے پوری کر سکتی ہے لیکن وہ پیسے دے کے نہیں خود نماز پڑھ کے بیس سال کی نمازیں کو نہیں کسی کے لیے پڑھ سکتا تو منت کیا ہوگی کسی نے دس نفل مانے ہو بےچارا بہت ہو گیا تو اس کی طرف سے اس کی اولاد پڑ سکتی ہے بخاری و مسلم سے ثابت ہے لیکن منت کے فرض نمر نہیں یہ مسئلہ بھی الحمد میں نے کلیئر کر دیا اب انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کور ہو جائے گا کیونکہ مین پوائنٹ ہمارے ہو چکے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ دس بارہ منٹ میں یہ ساری گفتگو ہماری گھرکلوڈ ہو جائے گی علمی پوائنٹ نمبر چودہ اور وہ ہے کہ کن کن کو زکات نہیں لگتی کون ایسے لوگ ہیں اور مینلی اس میں ہے سید جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے چھ دو سو پچیس سے لے کر چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ, کے صحابی زید ابن ارکم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے علیہ علی علیہ جعفر علیہ عقیل اور آل عباس یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ان کے اوپر زکوات اور صدقہ نہیں لگ سکتا بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق متفقل حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو اکانوے مسلم دو ہزار چار حسن ابن علی حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے چھوٹے سے صدقے کی کھجور آئیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کروا دی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے الحمدللہ اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے کہ سید کو دیں اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے بتا نہیں سکتے کوئی سید ہے یا نہیں جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی اتوار کیا جائے گا اس میں زیادہ بحث نہیں اچھا اسی طریقے سے صحیح بہاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کا گوشت صدقے کی کچھ چیزیں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو آل محمد پر اور محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے اتنے میں ایک غریب عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا گوشت اسے دے دیا وہ گھر گئی اور پکا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تنابل فرمایا تو صاحب نے کہا یار سر آپ پہ صدقہ حرام ہے تو آپ نے فرمایا صدقہ تو اس عورت پہ تھا میرے پہ نہیں اور بعد بھی لوجیکل ہے وہ صدقہ اس پر لگ چکا اس عورت پہ آپ کسی آپ غریب بندے کے گھر آپ مہمان جائیں جو غریب آدمی زکات کے پیسوں پر گزارا کر رہا ہے اور آپ صاحب نصاب ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر سے کچھ کھا نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکوات لگ چکی ہے اب ہم اس کی مہمان ہیں ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے یہ بھی شکر ہے الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا اب سید کا کیا کیا جائے گا سید کے لیے سورت الانفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ خمس یہ سید محمد اور عالیہ محمد کے لیے وقف ہے جو مال غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا اس کا پانچواں حصہ یعنی سو میں سے بیس یہ بیت المال میں آئیں گے اور اس اسی, اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے تو یہ مالے غنیمت میں سے خمس اب چکے غنیمت والا معاملہ تو رہا کوئی نہیں مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں اب اجتہادن یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمس کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکات کے مال کی مدد کریں میں نے بتایا تھا کہ زکات تو ایٹ لیسٹ ہے ویسے تو آپ کا بہت زیادہ دینا چاہیے جیسے فرض مال کی سطح رکھتے کم از کم ہے اس کے علاوہ بارہ سنتیں بھی تو ہیں تو بغیر زکات کی نیت کے دوسرا مال جو ہے وہ آپ سید کو دیں اور اہل تشریح کے یہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمس اکٹھا کرتے ہیں ہم تو زکات ڈھائی پرسینٹ دیتے ہیں وہ ساڑھے بائیس پرسینٹ دیتے ہیں بیس پرسینٹ خمس اور ڈھائی پرسینٹ زکوٰۃ اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے اس سے وہ سید زیادہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں وہ زکأ نہیں ہوتی وہ خمس ہوتا ہے انہوں نے اس کے اوپر اشتہار کیا بہرل اہل سنت کو بھی اگر کوئی سعید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکات میں سے دے زکات اس پہ نہیں لگے گی اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں زکات نہیں لیں گے تو عام مال سے مدد کی جائے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر ففٹین زکات کی کیا نیت کرنا ضروری ہے اور کیا جس کو آپ زکات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے تو بھائیو نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے ان نمل صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نہیں کرنی ہوگی دل میں کر لی کافی ہے اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے بھائیو اس کو نہ بتانا ضروری ہے کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس لگتی ہے اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے آپ اس کو زکات دیں اور یہ بھی نہ کہیں گے یہ زکاعت کا مال ہے کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریکاری بھی نہ ہو ریکاری سے بھی بچنا چاہیے اچھا اس حوالے سے سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو باسٹھ سے دو سو تک پوری ڈیٹیل ہے ایک سفے کی تقریباً یہ آیات ہیں پرانے پاک میں آپ پڑھ لیں دو سو باسٹھ سے دو تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے پھر ساد ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر سایہ مت کرو اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں ازیت دی احسان جتایا تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور پھر آگے اشار فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹل پتھر ہو بالکل پلین پتھر اس پر مٹی ہو اور اس پر تیزی سے اگر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا اس یہ ریاکاری والا معاملہ کیا بولے آزب اللہ تعالیٰ اور مسند امام احمد میں حدیث سے انٹرنیشنل کے مطابق ایک ہزار سا... سترہ ہزار ایک سو اسی میں پانچ ہزار دو سو اکتیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خراب کیا اس نے شرک کیا اللہ اور صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 4923 کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید ایک کاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی تھی تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا کہے گا یہ اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں لہٰذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا تجھے دنیا میں ہی اپنے امال کا اجر مل چکا پھر قاری کو عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی تو اللہ تعالیٰ تھی سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے لہذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری بڑے بڑے لگایا جناب سبدت الفاظل اور شیخ المحدسین اور شیخ ال جو ہے وہ قرآن یہ ساری چیزیں تاریخ بڑی خواہش تھی نا لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ اور جناب دامد برکادم عالیہ اور پتہ نہیں کیا مدا ذلو عالیہ اور پتہ نہیں کیا کچھ تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تگمے لے چکے نشانے آ کر کے دنیا میں اور اسی طریقے سخی کو بلایا جائے گا کیونکہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ تیری راہ میں خرچ کیا میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائیں اس کے اوپر باقاعدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے اب تجھے یقین نہیں آیا یا اللہ تعالیٰ یہ ان بریکٹس ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تون نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکوکار ہے اور لوگ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں یہ جی فرانے چودھری صاحب نے دتا ہے جی یا داسو جی ملک صاحب نے افلان جی صاحب نے دتا ہے, ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو اوما منہ کر کے دو رخ میں ڈال دے گا تعالیٰ اللہ اجرا صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 ہزار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ امال قبول ہے شکل سے پگڑی اور داڑھی اور تصویروں سے شلوار ٹکنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکھا دے سکتے ہیں اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے نہ میں نہ آپ اللہ تعالی۔ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم دیکھتے یہ ہی چیزیں کتنے روحانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ اور اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ دلوں اور امال کو جس کے دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے امال بھی اچھے ہو گے اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفخر حدیث ہے بخاری میں چھ سو ساٹھ مسلم میں 2380 تین سو اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات لوگوں کو اللہ تعالی کے ارش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے اور ان میں ساتواں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ نمبر علمی پوائنٹ نمبر سولہ وہ ہے مکروز اگر قرض واپس نہ کرے تو کیا اسے زکات کی مد میں کٹوایا جا سکتا ہے یہ بھی لوگ کرتے ہیں اپنا مالی ڈبیا دیا ہے نا تو جی زکات بھی ادا ہو جائے تو بھائی اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا آپ نے کسی کو قرض دیتے وقت اگر زکات کی نیت نہیں کی تھی تو ذہن زکات کی نیت کی ہوتی تو آپ قرض نہ دے رہے ہوتے اگر اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی اور یہ بھی ڈبل نیت بھی نہ کریں اس میں بھی احتیاط ہے کہ جی واپس کرتا ٹھیک نہ کیا زکاتی جی کٹ گیا اس طرح نہیں لولی لنگڑی زکات نہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہاں اس وقت آپ نیت کریں ٹھیک ہے اور ہاں اس وقت یہ پکی نیت کر لیں اگر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نیت کرے اپنے زین میں پکی نیت کرے کہ میں زکا دے رہا ہوں اور میں نے اسے واپس نہیں لینے اگر اس نے کیے بھی تو نہیں لوں گا لیکن اس کو اس طریقے سے پرزینٹ کرے جیسے اسے ادھار دے رہا ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مال کھانے کا بن جائے ٹھیک ہے اگر اس نیت سے کوئی کسی کے ساتھ سیرفائی کرتا ہے تو اس کی زکاط ضرور ادا ہو جائے گی ورنہ اگر کسی کا مال ڈوب گیا ہے کوئی پیسے لے کے کھا گیا اور آپ کی جر اتنی زکات نکل گئی اس طریقے سے زکات بالکل ادا نہیں ہوتی ہاں اگر وہ کھا گیا مال تو آپ کو صدقے کا ثواب ضرور مل جائے گا نفلی صدقے کا فر, فر صدقہ اتنا ادا نہیں ہوگا آخری علمی پوائنٹ نمبر سترہ اور وہ ہے بھائیوں صرف رز کے حلال ہی زکات دینے سے پاک ہوگا رز حرام پاک نہیں ہوگا جس طرح ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سنگر ہیں انہوں نے کروڑوں روپیہ حرام کا کمایا اور اب اس کے ذریعے کمائی کر کے تو وہ اب آگے کہنا جی اب میں اپنا مال پاک کر لوں گا اس طرح نہیں ہوتا ورنہ تو ایک بندہ سمگلنگ کر کے کروڑوں کا ہے اور پھر جی اب میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں اس کے ذریعے آگے پاک کماؤں گا تو وہ پہلے ایک تو مشکل ہوتا ہے لگنا اس طرح تو سب لوگ کر لیں گے اور دوسرا سوال کرنے کی اسلام میں مزمت اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اسے کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے دو تین سو انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے حلال مال کا پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے پرانگ دا بال اور گرد آلود جسم کے ساتھ اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوتی ہے اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے جس کا یہ سارے معاملات حرام کے ہیں رزق حلال از دا لیٹ ٹیسٹ آف ایمان اس حوالے سے میں نے دو لیکچر ہیں مسئلہ نمبر 51 ون رزق حرام کی مذمت فتن مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ تقریباً چورانوے منٹ کی گفتگو اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی نائن بی اس میں بھی میں نے رزق کے حلال کے حوالے سے قرآن و سنت سے دلائل پیش کی ہیں ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو چوہتر مسلم میں دو ہزار تین سو اٹھانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وشاد فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یعنی یہ جو ویسے فقیر جعلی بنے ہوتے ہیں نا پروفیشنل آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ کے اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جو خام خاں لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے بالوں کو عادت پڑ جاتی ہے اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے اور سن ابی دود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1627 اور چھ سو میں 2597 میں نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چالیس درہم چاندی کا مالک ہو اس کے باوجود وہ سوال کرے تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈم کیا گیا وہ ان میں شامل ہے تو اب یہ چالیس دن ہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے لیکن میں نے بتایا اب چونکہ سونا ریفرنس ہے اس وقت ایک ساتھ کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی اب ایک پینسٹھ کی ہے تو لہذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے ڈیڑھ تولا سونا یعنی جس کے پاس ڈیڑھ تولا سونا یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے ڈیڑھ سے کم آ جائے پھر مانگ سکتے صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے 2399 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے اب اس کی مرضی ہے قیامت کے دن کے لیے جتنی آگ جمع کرنا چاہتا ہے انگارے جمع کرنا چاہتا ہے کر لے بولے آزم اللہ کا آپ دیکھ پاکستان میں کئی بار یہ ڈاکومینٹریز چلتی ہیں پرائیویٹ چینلس پہ کتنے فقیر ہیں کروڑ پتی فقیر ہیں کراچی کے اندر انہوں نے گھروں کتنی کوٹیاں ان کی انہوں نے پچاروں سے رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ہے فقیر ہیں مانگتے ہیں ظاہر فقیر تو کراچی کے جیسے بڑے شہر میں اسلام آباد میں ہزاروں روپے کی دیہڑی لگا لیتے ہیں فقیر تو بڑے بڑے امیر تو اب یہ وعید بخاری اور مسلم کی جو میں نے بتائی پہلی حدیث اور پھر یہ مسلم شریف کی حدیث کہ اب اس کی مرد یہ کہ جتنی وہ آگ کر سکتا ہے کر لے جتنا کچھ مانگ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس جو آیا آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو مت جھڑکیں قرآن نے اس چیز کو اس سے منع کیا ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کہ دینا تو بات نرمی سے اسے اس کر لیں یہ نہ کہیں کہ یار تم یہ سنو ہاں جس کا آپ کو پتا ہے اسے پیار محبت سے سمجھائیں اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اسلام کی فلاسفی آپ کو بتانی تھی یہ بہت امپارٹینٹ حدیث ہے اسے زبانی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں ویسے ہم نے یہ اپنے بچپن میں اسکول میں بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں یہ آخر کے لیے میں نے رکھی تھی سن اب داؤت میں 1641 اور چھ ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2198 اور مشکاط میں بھی 1851 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انصاری آیا یہ ون آف دا فیوریٹ حدیث ہے میری الحمدللہ ایک غریب انصاری آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں مجھے کچھ کھانے پینے کو دیں کچھ میری مدد فرمائے آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے اس نے کہا یار سلی علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے آپ دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے یہ غربت تھی صاحب کراؤں علی مردوان کی ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی آپ نے فرمایا وہ لے آؤ وہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک درہم میں خریدتا ہوں ایک چاندی کے سکے میں چاندی آج کل کی نہیں اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کوئی اور خریدے زیادہ قیمت لگائے اس کی اور اس کی مدد کرنی تھی ایک اور سیابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے دو درہم میں خریدتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور دو درہم لے کے اس کو دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک کلاڑا خریدو وہ شخص بازار سے جا کر کلاڑا خرید کر لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا اللہ کبیلا آپ شفقت دیکھیں ہری علیکم کمبل مومنی نا اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر بسر کر یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھر ہے اور پھر فرمایا کہ پندرہ دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم یعنی یہ کام کرنا ہے میں نے تمہیں جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنگچی لے کے دیتے ہیں کسی کو ریڑھی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو پھر کسی اور سے مانگ لو اس راس المال کو ہی ضائع کر دو تو پندرہ دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم ہو چکے تھے یعنی وہ ایک درہم اور پھر دس درہم تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وہ جو دو درہم جو لیے تھے اس نے آپ نے ایک درہم سے وہ فلاڑا منگوایا اور ایک درہم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو یہ اسک ہوگی تھی بعد میں اس میں بتا دوں ایک درہم سے وہ فلاڑا آیا تھا پھر پندرہ دن کے بعد جب وہ آیا دس درم تھے تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نکتے ہوں یعنی اللہ کے حضور پچھلی دفعہ تو حدیث آئی تھی نا اس حوالے سے اللہ کے حضور پیش ہو اور یہ ہم نے مسلم کی بھی سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق متفل حدیث کے چہرے پر گوش نہیں ہوگا اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو تو آپ نے فرمایا یہ اس سے تو بہتر ہے پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے تین لوگوں کے نمبر ایک انتہائی غریب شخص حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترگیب دلائی کہ غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں بجائے لوگوں کو ہزار ہزار روپیہ دینے کے آپ کسی ایک بندے کو اتنی ذکا دیں کہ اس کا کوئی گزر بسر کے اعتبار سے کوئی ریڑھی لگا لے یا وہ کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کا معاملہ آگے چل سکے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص نمبر دو جو تاوان مقروض ہو قرض کے نیچے دبا ہوا ہو اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میرا قرض ہے مجھے نجات دلائی جائے اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا کہ جان بوجھ کے ہوا دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوتی ہے کہ ساتھ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے قتل کریں تو اگر رشتے دار معاف کر دیں اس کیس میں بھی دیت لے کے یا ویسے تو وہ معاف کر سکتے ہیں بال قتل خطا جو ہے ایکسیڈنٹ ہے اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا بلکہ دیت دیتنی ہوتی ہے اور وہ اب دودھ میں سے موجود ہے کہ سو اونٹ ایک کروڑ روپیہ بنتا ہے دیت یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کر دیتی پانچ لاکھ روپیہ مرنے والے کے لیے زخمیوں کے لیے ایک لاکھ روپیہ تو وہ جیت اگر دی جائے تو وہ کروڑوں میں بنتی ہے البتہ کوئی معاف کرنا چاہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے ایک کروڑ نہ دو ایک لاکھ ہی دے دو تو وہ رشتے دار معاف کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی زکاط لگ سکتی ہے تو یہ بھائی الحمد للہ حوالے سے ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد و لا الہ الا انتا اتغفرک و اتوب علیک و ما علینا البلاغ المبین